ونستعنوه ونستقر ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا خادي لا وأشهد الله وحده لا شريك لا وأشحب أن صيدنا محمدا عبده ورسوله سمى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعلم الله من الشيطان الرجيم أخرين يعلموا أنما أُنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكروا للأرباب <تصفيق> استفال اجتماع قرآن کریم دے استام چپالو بچوں قرآن ختم کرے داغ تقریب اور داغ خوشحالیہ پالے کرم راجا مکڑی شیو دال استام تقریب نمک کی مختصر بیان کے خود سے چکری کی اللہ تعالی کتاب دور مقام دور عزمت اور شرافت دور فہدی عوام دیوبت سرسمزا کی دنیا آوارشیات تھی صد دنیا آوارش دی عوام انسان درتن فری اور نم آوار کتاب نے اور طریقے لکھی مشولی جی کریمت علماء تو نہوفان کی اللہ کتاب شیلاب شلی کی اور آدر کتاب نے خلک پڑی تری ضرور داو خبر چما مر گری تو لما اڑی روپانی کریم نو پپا رکھی مذاکری کی گریرت دفونی بیوں کم اجتمام پویا چرانی کریم پ بار دا دا دا کی پکال تجوک یمون کتابوں دنیا مورپ نے ست نم تھوجو پ ہر دور کی کمی اور خاص دے دور کے تھوڑی زیادہ کمی ہے دوروں لتاثوں ماسوسی ہی نہیں کہ دنیا پر بازاروں کی یا دنیاوی کارن و دار کا استعمالوں کی سمہ گڑھ اور سومر اصل کو اپنی طرف کر ربتوں میں آئے دارایلی کارونی سے اور تبئی اور اعلی زیون اسکولوں نہ کالجوں ارے طرف کو خلقصورت توجہ حدار نائیں مقابلہ کی یدین توجہ ڈے رکھنا بابلخصوص قرآن تعلیم کی یو پارے افالو ترست پانستان پشت سر دیر کریم جور پوری مستدی فہم اپو ہاسی جو تھوڑی اقل وقلی ان تویری کی و کم کیوں نے رکھا تھا خاندار آقیدہ مسلمان ٹول نے نجات د پارا زمند سدارت پا. دنیاوی اوکھر عید کامیاب ہے دپارا د والو دن نصیحت د پارا صرف اور صرف دور کتاب دے پرانی کریم نور کتاب نہ آپ کی آرٹک پرانی کریم دا پوئے آتی کو پار کدی انسان کو میری ناکو سرف نحوہ صرف وغیرہ دا, رنگی دا پرانی کریم شہر خاص پارا احادیث احادیثی یا اشتہاد مشتینوں فقاد و فقائے کراموں ڈاکول فاسن و قرآن کریم خدمت کار ٹول کا ہدایت اقلی نہ صرف در کتاب نہ قرآن کریم اللہ اپن کتاب کے پخنوں دلی کتاب جکم مقام کر رہے لازی کر رہے کر رہے و شان بیان کرے دادی زمین عبارات نو اور رسی جسم بے بہترین بیان کرے اور تقابلی پیش کرے دار دو خلق پمینس کی قرآن والدی امیت توجہ پاکستان کو یہ ایک ہی عین ہدایت لی بلاخلق سے خلاف سے لی کے دار تاثیرات بین خلیب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور لوئی قرآن بین شیر آغا کی کیستا ہے اخلط قرآن کریم کے ہے بات سلک پانی بتا فراست کی بدارو پوا ہم کدا رہی اجگارنے میں ڈیر سلک نفیو نکی مند روزی نفلی نیچی دواگا نی اگ دیگ دیچھے مشغول اکثر دیتا اجگار خاص کر منگ سے احساس جم شیم نفل نہ اکثر مرگر دا وہم جفرد جی مانزپسی کو ازکار مسمشتہ اور سنت پر پری سودی پکار بخیر پائے گی لیکن اختصار کر مثال اب حدیث دا مسلم کی راجی جفرض جی مانزپسی دردیش کرد سبحان اللہ دردیش کرتا الحمدللہ للہ اور سلس کرت اللہ اکبر دا سنت طریقہ نور لس کرتا اج کی خید کم کا ولی بخاری کی رالی جس لس, لس کر سبحان اللہ کرتا الحمد اللہ لس کرتا اللہ اکبر اُلس کر دواد کی تمہارا اختصادی پری اسکاروں کی بولی ددینا بل سے رنگائے سول سوروی چاس پرانے کری دیر وقت پانے لگی تو سوال والد یاد ہم دل چاہتے ہیں کہ ناراج چاہول اسکار پاتی شوری نسب نہ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلکہ حدیث قدسی چل روایت حدیث حدیث کی حدیث قدسی ہوئی یا حدیث تھا چپائے کہ نسبت اللہ توی اگر چدا اسلام جدید دا حدیث قدسی وہ معروف علماء میں غمام فرمائی من شغل القرآن عن ذکری و مسالتی بلے وایت کے لیکن استلاب سے زراعی چی من شغل القرآن و ذکری ان مسالتی پاسدار ہے من شغل القرآن عن ذکری و مسالتی آسو چرانی کریم دانو سو تجویز حفظ شفل تعلق تلاوت یہ سانپرا مشغور شور سیکر شکولہ بلکہ واگانی اگدی اگ دینی مسئلہ مسال ولی اللہ کتاب بھی مشغول وادی کی بوتھ وعدہ بسترین مستم نور جانوائے مست و بھائی اللہ فرمائی بہستر دام سکھ دام دگانخت سواب پور کر کا انسان سکھ خیر واڑا تے تن دیو کیجگارنے چکر کے اجگار نے با سواب در کو چلکوں ہمارا جتنے بار سورت تو پورا کنی و چک مکان جنورس کا پتے دا تعین مقام دار اللہ تجم نجی کر قرآن قریب حاصلی دا پبل کتاب اور قبل علم قبل منجسف نہ حاصل دی باپ کی حدیث مرفوش تھا مشکراوڑی حاص حدیث دے موقوف آم پمزل دا مرفوڑی حباب ابن العط رضی اللہ تعالیٰ کتاب دے امام سخاری اور کتاب نکلے جمال القرآم القرآن دیدا قرض کتاب دے تجوید دو تجویز کی کتاب دا قرآنِ کریم سرمطالب دان اصول دائید سورت ال تعداد و معنی اسماسم مباحث تھی بکھی زور کتاب ہے جوانوں کو اہم نمک کرے تقریباً دو میں سدے کتاب ن بائی کی احادیث دا فضائل فضائل شور ذکر کی مختلف فضائل قرآن ذکر کی خباب عرت رضلان فرمائی اول حکم نے اللہ جی کے تقرر الا من اللہ. دنیا کی ہوئی جو ہوئی ن <الْقُرْآن> قرآن اللہ کہیں سوکھ نزدیک نے پتا سی او چاہ اللہ تجر محبوبی نرآن نسبت کم نزدیکت سے اللہ تعالیٰ تھا اور قرآن کریم سرا حاصلی بھی ہم نزدیکت اور نہ حاصل اگر شنو سجونا محبوب تھا مدنشتا تک ملا تک تکاروبنی جو پورا کلیم سر ہاسی داسی پپترسی کتاب و چندنگانے خاص طور کی مقابل کی کسما قسم آفات مشہور آفات بتاؤ بھائی مل کے دل سوار سے لکار شاہیل شہید رحمان دان د تفیر ببا کے دانا مر گلو کا باغ کی دان اختر قرآن خی کاف تاریریش کر خلو نداری کنور کچھ قرآن والوں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوں کافر کافی روانچ لا حدیث پہ بھی آڈی بھیلطان ساتبر فیطنگ قرآن مقابلے کی اگر شاہ نے دور کی زنگ علاقوں کی لکھ خفیف شکریہ پکڑ مقرر شروع روکو دورے شروع روک لے نہ مقابلے خفیف اشوا و لاکن زمان کی سنور مقابلے شروع روک لے سر رمضان کی شوروشی نور دورے پلان کی دیکھیں نہ تب دورہ پلان کی دیکھیں نہ چھٹی دور را. پلان کیجیے کہ کی. دور کی کی. دورہ میں طرق طرق آنگے والے. کتاب دو کے طرف طرح کی کمالی نہ خلاس کی اور پورا مکیاس کو کل تھا پرانی کریم ارے تو تمہیں گنٹین فائدی جرانے حسابوں کی نکال رس گھنٹے گنٹین جڑی اوکم جام کتابوں نے دی ہوئی نہ پائے بانے تعلیف فام نہیں سے حاصل ہو لے لما شاء اللہ کالپ کی تیری ہند تیری ہو دائیں نقطہ پوری بائی کے سوال جو آئی تی لیکن آٹو سے احترام دا تا سے وقت کی کیس ہونے سے تو قرآن کریم نہ مانے اگر دی؟ یادیں پالے کی زیادہ زیادہ سرو قرآن ہوئی وہی سرف قرآن پر کہنے عرب کی ڈیر لما و لماؤ ملاقات ہری ملاقات کی تقریبا پری خبر باسوچ اس قرآن سر ہے تمام کم نے بنسپت دل وے اختمام علما عرق ش اوکھمال مس کے نہ ہو شرے حادثت کو بالکل آسان کڑی مسند دیمام احمد تصوہ لیزری اس پر جنے کی مشہور کتاب اس دا ذخیرہ حادیث دائیں اس تقریش اور اوکڑ علم کو مکمل جندا تیزیس جزے تخریجوں کو پیش پا کے پندرہ جوڑی ہوئی کتاب جدا حدیث دے صحیح دے حسن دے, دے سہیل کم کتابوں کے کم, کم کم راحان دی پکی دے رویان مدینہ کی دانس المان واقعے احتوام دا قرآن کریم جسر دمائن نشتاقت ہے ذکر میں ازا خبر شئیم ساسو دے علم چھے دا قرآن درس کی گا حرصور علم چھے نیاوے ابن کسیر مختیقی آیاوے معالم تنزیر مختیق نما تیرین توفنگوائے میں انگو صرف قرآن مختیقی من تفسیر مختیق نہیں یخی مندر دیرو تفاسیرو آقوان دا متاثر ہو. سو سات کے در قرآن والے حدیس و اتمام حدیث و استاد و شاگردان صرف تخویذ صرف تخویذ پلان کے سبق ہے پلان کی کتاب راوڑ ہے لیکن پلان کے راوی نے تاشتہ لیکن فن حدیثوں میں نشتہ علام شاہ حدیث مقصد سے پائی کے علم سے بھی کے احکام سے بھی ستیہ دام دیر کم دے دس لوگوں میں اسے تقریب وکری آب اگوری تقریر وکرے چلتے اوشر اگوری چاند کے شراکو روپئے میں نے حدیث لے لے ٹھیک ہے چاہنی آفسیر کنہیں دل تاثر کی تفکو ہوئی اللہ تعالی جیم ترف ترغیب فرمائی فرمائی من منو سا دان فارش کی دانگار کی سر پارا لیا تفتین فر نا میں ان کو لے نہ فرا دیتا نہیں بار اوزا خام خد علم پارا بار وطل فائدہ مند بھی بار وطل مقصد نے نہ فرا مقصد خرجہ قرآن کی نہیں ہوئی خرجہ اسا سفر دیو کی ابار دی لڑکی نہ فرم سمانتال علم ہمارے درد کار پہ دنیا حالت پیدائش دوستان خرابی تھا اور طالبان دوستانی تو مہربانی راہیوں سے ملاقات کرتا بنا فراہ عمل نفر کتابوں نے سوکھنے وہ کال پخل کلیو مدرس والا کل چاہ جان رات نہ سوکھ رہے نہ ہو تب مقصد ایسا ہو تب تفارش کے چاہے تب نفر ہوئی ہر سیر پر لے تفق ہو فیلم بستہ صرف شیفز نہیں علم بتانی صرف کتابوں لے نہ دلم آخری مقام نے چاہے تو تفقع ہوئی اغا حاصلہ ہوا جب ن سے علم دے تک کتاب دے اور الفاظ جب ایک دم آنے نہ میرے جس تک کڑی دعوت ہے دوم بیادانی سیرانی فام دے خبر دے فارم بیم کے فام جدہ درجہ لیکن تریم درجہ چاہے تو تفقع ہوئی حدیث کی کماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی میور فی الدین باسوم سے اللہ تعالی داغی دیر خیر واڑی خیر ون خیرن تنقیر تنیر نظمت پارے اللہ نے چاد دیر خیر ارادو کی ناگلپوئے اور کی بد دین, دین کے تفقو ویلی تفقو دین اور کم انسان نہ جلح دین کے فقات وکڑے دریادیش کو بنا پوشے چلنا کرے اور مستہ بشان د مخلوط بشان دینی مخلوطم خام دا, دا مخلوق ارادے خام د مشیت د جو انسانانو کم ارادے راضی مشیت راضی کارو نکی اور ڈیر فرق دیا کو گنگے ارادے مایوریت اللہ کئی سشی را دان دراد نا دانے دینا اختلاف تفاوت سچو اباڑیاں کی آرسی کی سنگالے اور ہر انسانی کرے ہوئے بزرگ انسان مقرب ان اللہ اور انسانی آئے اسے اباڑی لیکن چلانی اور گوفتی کی بولے انسان بندہ عجز آجز لے گندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چیرا دے دن تک لے سرد مرغروں تقریباً ہروز مزر کرے ترف تر گی بورے مکھی تھی شرکان اور رکاوٹ کا رکشن ہوتا نا پوری اکشر رفت مندراستا سلح نیو سور ہاؤش بر گیدان کلو جس کا سو واپس دے عمرے ہے سکال رشتا سو عمر نئے واپس کر بلکال بولے اللہ نبیلا سہوے خوشی لیکن ہدیب راہ چل جنبی نہیں گفتیا نے کی نبی اباڑی محاب کی والا برائی مرگر خاص کر پارٹو خورانا بھرنے سے بہن بھائی بہن بھائی تپوس نو کری چاہنے بھائی کمیش خیراجی کہ بندہ ترابو بندتا ہندویت استعار کی اور ایران بند کی حدیثوں حدیث ہو اگر رجوے ببو سے حاصل کری ارادہ میں ابڑا ذرا وقت کو فات ویجنسی ہوا وہ سرگر بھی سرگرا وہ ایما کم کرسائی مسائل میں پیدا کولیو پہ سر چرانو سیگو نام جمع نچارا کبان پڑھی اور استعلی چرانے خپا شرگ کمر آئے آئیو بہت روشی ہز بری پیسے گٹم اللہ شراب سے لوگوں نے جو مجلس جوڑو نامی نشی بالت آج راڑی نبی سر سر پوٹو پکنڈ سر نشا ہم نا سر خبر شو ری ناو نشی رواڑ باس کتری ورتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تری خوب رہا نیت مرایا پلان سلم سورج آپوشن شرن واپس نگی اور دلان وہ اوفتل لیکن چلانی وہ کیا کرانی کی نبی سلسلم سال کام اوسطل کے پنے کام باندھنے سمنا مرا گوشی اوشان نو بوس دینا نہیں لاکھ ملو گا یہ بالکل پانچ لکھا کہ کل پہ رات دالنا اشان شا تو اچت کر دویا اوشا نہیں اچت کردا سید نہ صحت سفر نران چار چلتے ہیں کتابوں چلتا پی لکھلو نورانی کو دفانے والے چاپٹروں کو یو رائن کلو یاسین یا میکائی ہر آیت سے نکلی تعری تحریف لفظی اور مادری دواڑا تحریف لفظیوں سے زیادہ ہو کے زیادہ وکڑے کر بالکل دوپران پتھر سے دائتر پتھر سے دا نکلے ہمارے ہی جانے چلہ فرمائی ان کلم سلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدمر سلیم نے بہت یامی کائی سے یامی نے نہ ہی پیمانے سے خاصی وکلو پولیس سا ایسے اختتاموں کو سورج سو اور مر جائے سے پلان کی مفتی سے وہ پلان کی مفتی سے یقین شدہ جائز تھی نہ کہا سید کو جامان سلمان صحیح تحریف جوادی ہماری چاول سے یہ پائے فتو اور کچھ دید جائز داں لوئیں مرغل ہوتا ہے ان شاء اللہ بڑے مرغی راج کچھ قرآن تای یہ جائز کیتو اور کڑے مکتی سے حاصل تحریر پمبل کے قانون تیم سست عدالت فیصلہ قانونی کا تحریر جیسے کتاب سلام سلور خبر چند تھا غلام رحمان سے نہرب لماؤ فکر سرکار کریم پار چلتی مقصد بانضان کوئی پوچھا نہیں تھا تفقع ہوئی تفقی دن اور دین بار کے لمالی کی تفسیر اور طویل دین دن سے دن یہ کتابوں سننا وہی نظام فارغ کے لیے اور ڈالا دن فارج قرآن و سنت بانزان کوئی فکر قرآن و حدیث بانضان کو ایک فکر کتابوں نے ذریعے تعبیر قرآن و سنت دسل کی متوڑی جامصد دا نکش ہدایت د اللہ اولنا کتاب کو عمل کو دینا ہدایت ڈیر منگانو قلا محکری مختصی <تصفيق> آخر کی علی سے قرار کرنا خراب امام راجی یو امام ہم آم مشہور رہے تصویر بھی لکھ لیکن لاکن دا معقولیت بل بل پار کی اخلیات پا کہ دا دا دا کتاب دانگڑا آرمی غلط سناد کی غلط دانگڑوں کتاب پباب دا دا جواز دا سہر کے سیر و منترے ترسماتم دم جی سالے نے پائے کہاں مشہور ہے گیارہ افواد بھی محبت میں بد تو کی کل اقلیت پہ کالے کو انہیں اخلیت سے اور تو منتق فلسفہ کلام نہیں دونوں میں اخلیح منتخب کرام تھی شرکار سے اور ترقی کسما قسم آخری دے رہی رائے اور خلق خیال کی جن آر کی جان دین کتاب کتاب کر دے ابانوں تب نی کلام کو جم کے بجاری تمام درجم دی اللہ سر شریقان کھیل میری شدم ٹکور چیت جی بری جی اللہ حاصل جگت سے کہ پربن کے دلو نم تکار کبرو نام خبر سے خبر سے کلام خبر بوتا بوتانے آجم کے پجاری تمام آج دو ام منت چانو ام اور قسم کرو کسمپ لقد تو روکل آپ منا ہیجل فلسفیہ ابھی منا ہی میں کلام کی, کی. ما کی مارے کرو پہ کلام کلسفا کے منتر کے سڑے نہ مڑے ولا تشری علیلن پائے بلے سے بیماریں جوڑی منی فی السا بلکہ وہ جب اقرب تو قرآن لعب دا. اور اس بات دا. پنبی کی لوسے لمیاں لہوں کپو نہ صفاتوں تشبیب مخلوق سرا نہ کائے نہ جوڑے ان کار بندہ نے سفارت نہ کرائے بان دان تاریخ کی کیما غزالی بے وقت تصوف کے تینکڑے اور تصوف دمن اور دفن سفیر نے حاصل کیا کتابیں تذکر کی باب د کی تزہین سے دنیا کے لیے خبریں بگیشتہ بعض آخر کیا کی قرآن کریم پروتو رات کری اور سرا کتاب دمام بخاری پروتم پل عمر ضائع کرے فید ب قرآن کریم کے بسنت کے داس کے روایت ہوں گا شان اور شاہ شما اللہ فیض البانی دیر امرائے بنے کی بتا سے بتا رہے جھگڑوں کی, کی تیرکڑے اگر قرآن سنت پورا خدمت مناسب خدمت نمک خرچوں پرانی کریم جنند خوشحالی استفاد کرے گی بچو قرآن کریم ختم کرے دل و خوشحالی دا بکاری ہے برتھ من سران بکا رہتا بالے وایو عملی مقام سے والے پویا کہر ضروری سر دانگے فارم دے دانگے پویا خفت ثواب دے تاخیر و ثواب دے لیکن مقصد لے مقصد دے کریم آزان پویا کو دو اللہ تاراش دو پران تعریف دی ریلوا تم بھائی لان پر ماتی آپ خوشال کلبالیا پیسان خالان صحبان د قرآن کوشش نہ کی جی پہ کوئی نہ اپ کو پیدا کی تکبر پر کی کی نو سب فضلتوں کو پیدا کی جرم نہ نہ پکاری جلانہ حد کتاب کوئی کوشش تو شی ظاہر ہے سمج لو سچے دل میاں حسین کو جنت عزیز پہ جہنم کے شیرانی اس کتابوں سے, مولا سے بوئے بو مولا مولا. اب پیسے درخوا یزید جانم تھوڑا سو اور لکھی آن جو ماتونا شاس بشخص حسیندر جہاب نبی سلسلم دام بار کے بشانترکڑے جنتام قائد لانتی بدل مقام کے رد کرے جاؤ بال باندھی لانت میں بلکہ پوتا ہی چاہیے لیکن عمل نہیں بس دنیا کے بس وہ خوشحال ہے یا بس مفادات حاصل ہے مسئم بنے کیجالو جسنگ بہت سورج محسد داؤ اللہ کتاب ترکاؤن مجھوڑا دا پوری عزت آیت کریوں سے مالوس کر اللہ فرمائی گورے تقابل کمن ہو آرمان یہ انسان پڑے علم لڑ چنا پرانی کریم چین دل گڑیشور طرف نہ دا کتاب کتابیں دد الفاظ یا تبدیل تمیر پڑے گی ناج ددے مہانی دل مقاصد پری کشکم اکام دین دیا دائل یا انسان حاصل پرے حاصل کتاب ہے بد د فرمائی کمن ہوئے د قرآن ہوئے دا قرآن دا چاہ کے ڈون کی رون دی. رون دی. دی کتاب دا مصد نا خبر سے کرو کریم ال پائے جان کوئی پائیں عمل کی اللہ در کی تو اول البا داؤ چند چلا یہ ال کر سائنسدان چور دو سڑک کے لیے لیکن ال الدہ آپل عقل س پکیلا دا تل نچوڑ پکیرے لب ہم آ کر شریت تابڑے لبھ کم آ کر چند شرائ تابڑے پلاکل تا بیکے پا کر جملہ آکل آسرم پا کل بنا کے انکار کی تو تفدیر انکار کی تو سنت انکار کی تو جانم نہیں سے مانی کو عقل نہ مانی اور جوڑے گئے بلکہ باب سے نے جڑی نہیں کسور عمران پاخیر کے چاہول کارونا ہو کیا وہ دعا نے کارو نے کھو لیں اور دعا گانے کھولی سیتا دعگان لولے فکر کرنا پخل کے آسمان پڑو پیدا پیدا دم والا جنوبیم کو پناسم کو خلط تحاد ربن تلن رف رہے تو وما زالی من سواروں اور بسی دعا دعا حدیث کے مرادی رپاس ہے آپاس نہ آسمان طرف داخر فکر مقام ہوئی دار جنت دا دا دا و د کام حاصل و ناظر مقصد داخری کو اور ڈھی ریا دانے دا دا دانے کو نہیں دنیا, دنیا نوری کے سے جڑا نونا پارک رکاوٹ جُڑنے سی اور تاثران کی راہی <تصفيق> قربانے کی ہو سان شریک دی اور نیت دا قربانے نہ قربانی دا ٹول و کی نیت دے. دا دا دا حدیث کا اصولنا نیت سروتم غلط نیت دے مشرقہ قربانی خرابی صرف منطفی اصول دی چلو نتیجہ تابے انسان سر خراب نہ یقینی خراب ہے فتوا نسی اور کہ ہر انسان ندارت نیت کے اخلاص ہوسانی پارا انشاء اللہ انشاء اللہ قبول تپوس دے اختلاف ماضی یا یا کے پناما یا خود مقام دے ردی کے مختلف جی جی صحابہ مانجے کی, کی, کی, کی بلکہ امام مالک مسلک والے مغرب خلے کی اہل پیلا کمزور ہے خبر آن کیا خبر بعض افضل طریقہ روایت سے سابتی اعلیٰ انسان دیر کی کیلی لاس دا ادب کے حصے ماریف لان کی بس اور انسان بالکل خط نہیں نہ پورا ادب نہ لانے او اسلام اوکے معذور خیریت نے کتاب را صاف علم دا, دا, پارا و نیول دا پکار دی. لیکن کم سے خبر دا دا قرآن اور او ترقی اسلام سے صحیح صنعت سردانی پاگے کتابوں کو ایک سو اٹھانوے تل سے جوڑی کڑی ملک سلو مشہور ہوئی نہ مغرب ساٹھ بکارکڑی مصر لیبیا وغیرہ کے نہ خل کو عام طور دانctorsار... سے مرحوم, دا دا دا مرحوم والے رحم رحمت اللہ علیہ مسلمان پبار کے مرحوم پر اگر مرحوم دا شی دے سے یقین کیوں جامع کئی دا دا تعلق نہ متضاد دی اور سرب کے فرض نہیں آرس سے اور دائن نہ روا کی اور کارداری سے کیجیے گا لما اسلائی کمیٹی اور ترتیب مقرر کی فائدہ خل کو ترسی بغیر خواہ فائدہ چرا رہا ہوں بربادشن لابل افغانستان کی ازمولا محمد عمر مجاہد پا مشارع کے طالبان و اسلامی حکومت قائم کردے اور خلق اغی سر جنگ کی نسوال دارے چلا جنگ کو ان کی باغیان دی یاد اغی جنگ پا حاکا دے تاؤنین حسرت سیاسی مسئلہ اخبار سول زمان اخپل تاخی تاؤسو مانے چونکے تطوز کرے ناغداری سے مکمل توب سر زد افغانی ددرے طالبان حکومت حامی ہم نے کیوں کہ بھائی کے دینی مشکلات ہو یا نقائص ما اگر نقائش نہ سر سر مسلمانان با کی, کی نو کی اور جڑی کی بہتری اور قتل ہوئی واللہ و عالم چاہی بھائی کہ اللہ عالم چاہیے اللہ تال کیوں کا نئی فتوا یقینی پانچ سو تیرہ سفا مگر آپ خیلال صحاوتوں کو, اور دا کبر اور دا کو پس دا مر گئے نہ آداسی کی گئی پاس نہ انسان مرشی نہ مرضی نہ تو موری سے کارو نا قبل بار سورج دا صرف کو کسوبانی بنا جی زم قرآن کریم و سنبھال مناسب روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی دروجوں کو محتاط کاری اور پیوزے اور کین کا چخبر کے اور کے مہر مقرر نہ یا نہ صحیح حدیث کی سبھا ہلت نے کہا یو ہوئی داش بس مسلم بلتما بلتا لڑا کر ماہر مقرر کری بردار اور نکاح سے ماہر سر سے مقرر کی مشابه سر اگر نے کہا باطل لیکن فساد سبق اب جنا اکثر درس معاملے کسی دو طرف کا خرویہ اسلام نہ خلاف تو خیر و برکات جمع کو مرگولی قرآن ون کو باندھے اللہ خیر و برکات رہوگی علماؤں پہ علم کی رمد مالداروں کو معلوم کی نوجوانوں کو کتنے کی خیر برقرار تو اسے اللہ کا دین نہ پارا قبول و منظور مختار